اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک بات تو اس آیت کو یہ سمجھو کہ جس سطر میں ربیعت الجلال نے اپنا ذکر کیا ہے اسی میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور اسی میں مخلوقات میں سے انسانوں میں سے اہل علم کا ذکر کیا ہے جس سطر میں رب کا نام ہے اسی سطر میں اہل علم کا نام ہے دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و چارہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ بھی گواہی دی کہ اہل علم کی یہ گواہی میں نے قبول کرنی ہے گواہی تو سب دیتے ہیں سب مسلمان اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر کون सच्चा سچے طریقے سے رب کو ایک مانتا ہے کون غلط اور جھوٹے طریقے سے رب کو ایک مانتا ہے ان میں اہل علم ان کی توحید کی تصدیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے شاید میں کہ جو علم کی بنیاد پر مجھے ایک مانتے ہیں وہ سچے ہیں مخترم بھائیوں دنیا میں قیادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک سیاسی قیادت اور ایک علمی قیادت علماء اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرتے ہیں اور اگر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والی سیاسی قیادت ہو تو وہ اس کو نافذ کرتی ہے حکم یہ اللہ کا حکم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے یہ اسلام کہتا ہے یہ بہت بڑی اتھارٹی ہے جو علماء کرام کے پاس ہے اور پھر اس کو آگے تنفیذ کرنا نافذ کرنا امپلیمنٹ کرنا یہ سیاسی قیادت کا کام ہوتا ہے اور یہ دو ہی قیادتیں ہر ملک میں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں کفر کی ہوا چلا کر کے علماء کرام کو بدنام کر کے اسلام کو بدنام کر کے علماء کو قیادت سے دور ہٹا کر اپنی من مانی چلائی جاتی 1973 کا قانون چلایا جاتا ہے اس میں علماء وضاحت نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ کیا کہتا ہے اس میں جج اور وکیل بتا رہے ہوتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے ورنہ اصل کی عادت یہ علماء کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاما لمع رسول رحمن دینارن انما ور رس و علم اولما ورس و المبیا کے وارث ہیں انبیاء نے درم و دنار کی وراثت نہیں چھوڑی انبیاء کرام نے علم کی وراثت چھوڑی ہے فمن آخہ فقط آخن وافر جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت زیادہ حصہ حاصل کر لیا وہ بہت نصیب والا بن گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر لیا اس حدیث پر غور کریں ار علما راست المبیا علما انبیا کے وارث ہیں روٹین میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کی وارث ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے روٹین میں وراثت کسی کے فوت ہو جانے کے بعد تقسیم ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور یہ وراثت چودہ سو سال سے چل رہی ہے آج بھی علماء اس کو حاصل کر رہے ہیں مال کی وراثت ختم ہو جاتی ہے علم کی وراثت اب تک چل رہی ہے اور جب علماء کرام کو جب انبیاء کرام نے علم کو وراثت کے طور پر چھوڑا ہے علم کو چھوڑا ہے مال کو نہیں چھوڑا تو یہاں مال کا حصول مال کی دوڑ الحکومت تقاظر مال کی کثرت کے مقابلے میں مقابلے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا حد تع المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے یہ مقابلہ بازی یہ کمپٹیشن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں بڑھتی بلکہ یہ مال والوں کی وراثت بڑھ رہی ہوتی آپ کی وراثت علم ہے تو میرے عزیز بھائیوں آج بھی اس خطبے کے ذریعے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور آٹھ دن آٹھ دس دن جو یہاں پر دروس دیے گئے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہوئی ہے جس نے محنت کی ہے جس نے کوشش کی ہے اس نے اپنی جھولیاں بھر لی ہیں اور جو محروم رہا ہے وہ محروم رہا ہے تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام السلام کی وراثت ہے جو اس کو حاصل کرتا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اور فرمایا من منصالہ کا علما یلتم صفی علم سہ طریقا تریقاً الجنا جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر وہ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اللہ اس علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو میرے ذر بھائیوں دین کے علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی کھجوروں کی تعبیر کر رہے ہیں تعبیر کیا ہوتی ہے نارکھور کے پھول مادہ کھجور پر ڈالے جاتے ہیں جس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس کو تعبیر بولتے ہیں فرمائے یہ تم کس تکلف میں پڑے ہوئے ہو خجور کے پتے کانٹے کی طرح لگتے ہیں اور تم اتنی اونچی کھجور پر چڑھتے ہو اس کے پھول اس پر ڈالتے ہو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے ہوائیں چلتی ہیں وہ خود ہی اس کے پھول اٹھا کر کے اس پر ڈال دیتی ہیں آپ اس تکلب میں کیوں پڑے ہوئے ہو انہوں نے ایک سال یہ کام نہیں کیا ایک سال یہ کام نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیا تھا ہم نے اس سال وہ تعبیر نہیں کی دیکھو کتنا واضح فرق ہے پہلے سال کی پیداوار کا اور آج کی پیداوار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا انتم تم عالم و دنیا کے معاملوں کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ تو میرا مشورہ تھا یہ کوئی وحی کی بات نہیں تھی اگر آپ کے اس تعبیر نہ کرنے سے آپ کو نقصان ہوا ہے تو آئندہ تم اپنی تعبیر کرتے رہو اپنی پیداوار کو بڑھاتے رہو دنیا کے امور کو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو اب اس حدیث کو اور پچھلی حدیث کو آپس میں مرج کرو ملاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دینار نہیں چھوڑا بلکہ آپ کی بیویوں کے خوراک کے لیے جو یہودی کی دکان سے ادھار لیے گئے تھے آپ کی ذرا مبارک وہاں گروی رکھوا کر ان کے لیے جو حاصل کیے گئے تھے نہ میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ وسلام مقرود ہو کر دنیا سے گئے اور نہ مال چھوڑ کر دنیا سے گئے اور جو باغ فطر تھا یا بن نظیر نذیر کے باغات تھے جو آپ کے نام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کوئی بھی نبی اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جائیں وہ اللہ کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے اگر کوئی زمینیں چھوڑ کر گئے تو وہ صدقہ ہو گئی بھائی پیسہ چھوڑا نہیں چھوڑا تو کیا چھوڑا نو تلواریں گھر میں تھیں جب آپ اس جہان سے تشریف لے گئے اسرائیل کی وزیر اعظم گولڈا میل کہتی ہے ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر دو وقت کی بجائے ایک وقت کا کھانا کھایا امریکہ سے اسلحہ خریدا اس کے ساتھ عربوں کے ساتھ لڑائی کی اور چھوٹا سا اسرائیل بڑا کر دیا صحافی پوچھتا ہے تو عورت ذات ہے تجھے یہ اتنا اچھا آئیڈیا کہاں سے ملا یہ نظریہ کہاں سے ملا یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی یہ نسخہ کیمیا کہاں سے ہاتھ لگا کہتی ہے اگر آپ یہ میرا انٹرویو میری زندگی میں نہ چھاپو نہ چھاپنے کا وعدہ کرو تو پھر میں آپ کو وہ بتاتی ہوں کہ مجھے کہاں سے ملا کہا ٹھیک ہے میں یہ تیرا انٹرویو تیری زندگی میں نہیں چھاپوں گا بتا کہنے لگی یہ نظریہ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد سے لیا ہے صرف اللہ کھانا چلانے کے لیے کچن چلانے کے لیے یہودی کے پاس ذرا رہ کر ادھار لیا گیا اور نو تلواریں گھر سے نکلی تھیں میں نے یہاں سے یہ کشید کیا کہ نو تلواریں ہونی چاہیے کھانا کھائے یا نہ کھائے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے اور لوگوں جو قوم غالب ہوتی ہے اس کو لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تیرے ناشتے میں انڈے کتنے تھے اور جو مغلوب ہوتے ہیں دلیل ہوتے ہیں وہ جتنے چاہیں انڈے کھاتے رہیں اس لیے اپنی خوراک کو کم کرو دو کی بجائے ایک وقت کا کھانا کھاؤ پیسہ زیادہ اسلحہ خریدنے پر لگاؤ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو یہ تھی میرے نبی کی وراثت صلی اللہ علیہ وسلم نو تلواریں تھیں اور گھر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا درم و دن نہیں چھوڑا اور ادھر کہا تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو ادھر کہا آپ نے وراثت علم کی چھوڑی وراثت علم کی چھوڑی دنیا کے معاملات تم زیادہ جانتے ہو دنیا کے معاملات کو جاننا دنیا کا علم حاصل کرنا یہ دنیا کا علم وراثت میں نہیں چھوڑا نہ آپ کے پاس وہ تھا نہ آپ نے وراثت میں چھوڑا جو آپ نے وراثت میں چھوڑا وہ اللہ کے دین کا علم تھا یہ زراعت ایگریکلچرل یونیورسٹی کیا پڑھاتی ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ اللاۃ السلام کے علم میں نہیں تھا فرمایا تم زیادہ جانتے ہو جو تم زیادہ جانتے ہو وہ آپ نے کیا وراثت میں دینا ہے وراثت میں کون سا علم دیا جو آسمان سے آیا اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی ڈیفینیشن ہے ہی وہ جو آسمان سے آتا ہے جو دنیا والے تجربات سے حاصل کرتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے اور جو دنیا کا علم حاصل کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور طالب علم کا ترجمہ سٹوڈنٹ نہیں ہوتا سٹوڈنٹ سٹڈی سے ہے مطالعہ کرنا دیکھنا تجربہ کرنا اس سے کچھ حاصل کر کے اس کو لے لینا اور علم اس میں تجربہ شامل نہیں ہوتا یہ آسمان سے آتا ہے اور یہ حاصل کرتا ہے کوئی آیت تجربات سے ثابت نہیں ہوئی کوئی حدیث تجربات سے ثابت نہیں ہوئی یہ آسمان سے آئی ہیں اور جو علم ہوتا ہے وہ سو فیصد پرفیکٹ ہوتا ہے اور جو سٹڈی ہوتی ہے اس میں مزید کی گنجائش ہوتی ہے وہ سو فیصد کبھی نہیں ہوئی اس میں شکوک ہوتے ہیں شبہات ہوتے ہیں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے کوئی اور تحقیق کر کے پہلی سٹڈی کو وہ اس کا الگا کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس کی سٹڈی زیادہ عروج پر چلی جاتی ہے کوئی نیا نظریہ آ جاتا ہے پہلے والا ختم ہو جاتا ہے پہلے کہتے تھے زمین چور, چور یہ چپٹی ہے اب کہتے ہیں زمین گول ہے پہلے کہتے تھے سورج ہلتا نہیں اب کہتے ہیں سورج ہلنے لگ گیا ہے وہ پہلے سے ہل رہا ہے ان کی سٹڈی پہلے یہ کہتی تھی اب ان کی سٹڈی یہ کہتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم قرآن حکیم میں پہلے سے یہ کہتا تھا وہ کل لنفی فلا یہ سارے کے سارے ہی چل رہے ہیں تو دنیا کا علم فرمایا تم زیادہ جانتے ہو دین کے علم کی آپ نے وراثت چھوڑی اور کتنا ظلم ہے کہ اس وقت ارب ہار روپیہ دنیا کے علم کو سیکھنے کے لیے لگایا جا رہا ہے مارے مارے پھرتے ہیں کیا دین دار کیا بے دین صبح صبح اپنی بچیوں کو اپنی موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں پر لیے لیے بھاگتے ہیں کوچا ہوا ہوتا ہے اور انڈسٹری ہے یہ دنیاوی تعلیم کے سکول اور کالجز ساری زندگی کی پونجی لگا لگا کر کے بچوں کی فیس میں دیتے ہیں کہ یہ کچھ بن جائے اور وہ جتنا قدر اپنی تعلیم میں بڑھتا چلا جاتا ہے رب ربیعت جلال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے جو علم رب سے دور کرے وہ رب کا علم ہو سکتا ہے برطانیہ سے گورنر بنا کر بھیجا سرور کو پنجاب کا گورنر بھلے میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ کسی محلے میں کوئی بچہ سکول سے رہ نہ جائے جس کا بچہ سکول کے ٹائم میں گلیوں میں کھیلتا نظر آئے گا اس کے ابے کو جیل میں ڈال دوں گا یہ ہمارے خیر خاں ہے اور اس کے نصاب سے قرید قرید کر اللہ کی آیات کو نکالا جا رہا ہے قرید قرید کر اس کے نصاب سے احادیث مصطفیٰ کو نکالا جا رہا ہے اگر ڈالا جا رہا ہے تو کفریات اور شرکیات کو ڈالا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے تو الحاد کو اور بے کو ڈالا جا رہا ہے ڈالا جا رہا ہے تو عیسائیوں کا کلچر اور یورپ کے کلچر کو اس میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں وہ کرنا ہے ہماری تاریخ کو किया کیا रहा है ہے ہمارے जो हमारी तारीख के کے ہیرو उनको ان बनाकर पेश किया जा پیش کیا और यह ہے اور یہ سارا کچھ ہمارے اپنی تنخواہ سے ہو رہا ہے ہمارے پیسوں سے ہو رہا ہے اور ظلم اس پر یہ ہے عوام اس کو سازش نہیں کہتی اس کو سعادت سمجھتی عوام اس کو سعادت سمجھتی ہے اللہ اکبر کالج کے سکول کے کلاس روم پر لکھا رہتا ہے تاربل علم فرید نالا کل و مسلم ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرد ہے فرد کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے فرد کا معنی کیا ہے فرد کام نہ کرو گے تو کیا ہوگے گنگار ہو گئے جو گائناکالوجسٹ بن رہی ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر اور جو سول انجینئر بن رہا ہے وہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے مرد پر اور عورت پر اور جو مکینیکل انجینئر بن رہا ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور جو جلاحا وہ ٹیکسٹائل انجینئر بن رہا ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو کیا مطلب جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو گائناکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ اس پر بھی لکھا ہے ہر مسلمان پر فرد ہے اس پر بھی لکھا ہے ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو مکینکل انجینئر ہے اس کو آرتھوپیڈک بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ دونوں پر لکھا ہوا ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کوئی بات سمجھو نہیں سمجھو یہاں تو سرجن سے کہا جائے دوائی لکھ دے بولے فزیشن کے پاس جاؤ فزیشن کے پاس جایا جائے, جائے چھری پھیرو کہتا ہے سرجن کے پاس جاؤ ایک ایک چیز کی آگے تقسیم در تقسیم ہے وہ اس کا کام نہیں کرتا وہ اس کا نہیں کرتا اور لکھا دونوں پر ہے کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہر مسلمان پرائنا گولوجسٹ بننا فرض نہیں سول انجینئر بننا فرض نہیں مکینیکل والا بننا فرض نہیں آرتھوپیڈک بننا فرض نہیں ہر مسلمان پر اگر فرض ہے تو مسلمان بننا فرض ہے ہر مسلمان پر اگر فرض ہے تو اس کے رب کے احکام سمجھنا فرض ہے اللہ کے دین کو سمجھنا فرض ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلات السلام فرمائے کہ دنیا کے کام تم زیادہ جانتے ہو اور پھر کہیں کہ دنیا کے کام سیکھنا تم سب پر فرض ہے سمجھ جاتا ہے اگر دنیا کے کام ہر مسلمان پر فرض ہوتے تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علی سلاۃسلام پر فرض ہوتے وہ تو فرما رہے ہیں دنیا کے کام تم زیادہ جانتے ہو میں نہیں جانتا دنیا کے کام تو دور کی بات ہے سنو حدیبیہ کا موقع ہے سہیل بن عمر کہتا ہے یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ سلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کس چیز کا ہے لہذا لکھو یہ سلو محمد بن عبداللہ اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہی ہے رسول کا لفظ کاٹو ورنہ ہمارا موقف خراب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی وہ لفظ کاٹ دو علی کہتے ہیں حضرت میرا تو ہمت نہیں ہو رہی جب آپ سچے رسول ہیں تو میں کیوں کاٹوں فرمایا اچھا تیری ہمت نہیں ہو رہی تو مجھے دکھاؤ وہ لفظ کہاں ہے میں کاٹ دیتا ہوں آپ اپنا اپنی ڈیزگنیشن آپ اپنا لفظ رسول نہیں پہچان رہے کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے دنیاوی تعلیم کا تو یہ حال ہے فرمایا نہمیا صحیح بخاری کے لیے تھے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیا فرما ہم ان پڑھ لوگ ہیں لا تو وہ لانا نہ ہمیں لکھنا آتا ہے نہ ہمیں حساب کرنا آتا ہے اشہر و ہاکدہ و ہاکدہ و ہاکدہ مہینہ دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ ہلا کر پرمایہ تیس کا ہوتا ہے پھر تینوں ہاتھوں کو ہلا کر انگوٹھا فولڈ کر لیا فرما مہینہ انتیس کا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا اس پر عمل کرنے کے لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے کسی قسم کی دنیاوی تعلیم کی کوئی لیول کی کوالیفکیشن ہونا ضروری نہیں چاند دیکھو روزے رکھ لو چاند دیکھو تو چاند ہر جگہ آتا ہے ان پڑھ بھی دیکھ لیتا ہے پڑھا لکھا بھی دیکھ لیتا ہے نماز سیکھ لو روزہ سیکھ لو جنت میں چلے جاؤ کیا آپ دیکھتے نہیں بچی ہو یا بچہ ہو جیسے جیسے اسکول کے کلاسز کو اوپر تک پڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی عادتیں بگڑنے لگ جاتی ہیں اس میں گستاخیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تارہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ اسلام کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے یہ اسلام سے دور کرنے والا علم یہ اللہ کا علم نہیں ہو سکتا ہاں اس کی اپنی اہمیت موجود ہے پہلے دن سے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کپڑے پہنا کرتے تھے وہ کسی ٹیکسٹائل انجینئر نے ہی بنائے ہوں گے آپ تلواریں استعمال کرتے تھے کسی مکینیکل انجینئر نے ہی بنائی ہوں گی اس وقت بھی اس کی اہمیت تھی وہ آج بھی ہے وہ کیا تک رہے گی لیکن یہ کہنا کہ یہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے اور جو بچہ بار کھیلتا نظر آیا ابا کو جیل میں ڈال دیں گے یہ ظلم ہے یہ علمی ظلم ہے آج سائنس کا عربی میں ترجمہ علم کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے سائنس کو ربعت الجلال کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے سائنسی تجربات کے ساتھ سائنسی تجربات اور اس کی کامیابیوں کو اس کی ایجادات کو نبیوں کے معجزات کی طرح پیش کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ہے کہ یہ جو اللہ ایک بچہ دیتا ہے یہ بچہ بھی سائنس دینے لگ جائے گی یہ دبا کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پر سائنس کو ربیعت الجلال کے مقابلے میں انبیاء کے مقابلے میں دین اسلام کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک توحید ہے اور یہ بھی ایک شرک ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں جو لوگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ روٹی کماتے ہیں ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے روٹی رب نے پیدائش سے پہلے لکھی ہے زیادہ پڑھنے سے زیادہ روٹی نہیں ملتی کتنے سیٹ انگوٹھا صاحب ہوتے ہیں اور ان کے نوکر ایم بی اے ہوتے ہیں یہ بحریہ والا کتنا پڑھا لکھا ہے میرے عزیز بھائیوں کافروں کے ایک چرچ میں ایک پوپ آیا اس نے اپنی مرضی کے ملازم رکھنے کی کوشش کی سب کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکال دیا اپنی مرضی کے لوگ لے آیا ایک چپراسی رہ گیا اس کو کہتا ہے اس کو اب میں کیا کروں اس کو بلایا کہتا ہے تیری تعلیم کتنی ہے کہتا ہے میری کوئی تعلیم نہیں ہے تو کہتا ہے تو پھر ہمارے ہاں تو چپراسی کم از کم میٹرک ہوتا ہے تو آج کے بعد تم فارغ ہو وہ بیچارہ باہر نکلا پریشان کہ اب میں کدھر جاؤں سگریٹ پینا چاہتا تھا سگریٹ کی دکان تلاش کر رہا ہے کہیں نہیں مل رہی کہتا جب اس پورے علاقے میں سگریٹ کی دکان نہیں مل رہی تو چلو میں ادھر سگریٹ کی دکان ہی کھول لیتا ہوں جاب تو ہے نہیں اس نے دکان کھول لی اس کا کاروبار بڑھ گیا اس نے ایک اور کھول لی پھر ایک اور کھول لی پھر ایک اور ایک دن بینک مینیجر نے فون کیا کہ تیرا پیسہ کسی سکیم میں نہیں لگا ہوا ویسے ہی پڑا ہوا ہے اگر اس کو فلاں سکیم میں لگا دیا جائے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ تیرا بہت زیادہ مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ کہتا اچھا تو اس سکیم میں پیسہ ڈالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہتا ہے آؤ اور فارم فل کرو اور نیچے دستخط کرو اور تیرا پیسہ اس کھاتے میں منتقل ہو جائے گا جہاں تجھے بہت فائدہ ملے گا کہتا پھر یہ کام نہیں ہو سکتا کہتا کیوں کہتا اس لیے کہ مجھے سائن کرنے نہیں آتے مینیجر کہتے ہیں سائن کرنے نہیں آتے اور اتنا پیسہ جمع کر لیا تم نے اگر تھوڑا پڑھے لکھے ہوتے تو پھر کتنا پیسہ تیرے پاس ہوتا کہ چپڑا سی ہوتا تو, تو بھائیوں پیسہ زیادہ تعلیم زیادہ سے نہیں ہوتا بے شمار جاب لیس करते ہیں آج میں اگر کہوں کہ مجھے مدرسے کی تعلیم کے لیے ایسا استاد چاہیے جو ساری کتابیں پڑھا سکتا ہو مجھے نہیں امید کہ ایک استاد بھی وہاں درخواست دینے کے لیے آئے اور اگر میں کہوں کہ دنیاوی تعلیم والے انجینئر چاہیے ہمیں پی ایچ ڈی چاہیے ہمیں ایم بی اے ایس چاہیے لائن لگ جائے گی یہ کہنا کہ تعلیم سے زیادہ پیسہ ملتا ہے جن کو تعلیم سے زیادہ ملا ہے وہ تعلیم نہ بھی ہوتی تو مل گیا ہوتا یہ تقسیم ہے پیدائش سے پہلے کی اس لیے اللہ سے تعالیٰ, تعالیٰ کے دین کی تعلیم کی طرف توجہ دو یہ اللہ کے دین کی تعلیم یہ آپ کو دنیا میں بھی جاب لیس نہیں رہنے دے گی اور مرنے کے بعد بھی سب لوگ ایک ایک شخص کی نمازیں روزے لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور اللہ کے دین کا تارب علم ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمازیں لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے جتنے لوگوں کو واد کیا جتنے لوگوں کو سمجھایا انہوں نے اس پر عمل کیا ان کو بھی پورا حضر ملے گا اتنا, اتنا اتنا اس کو بھی ملے گا کون اتنی بروکری دیتا ہے بھائی ہاں اور کمیشن کتنے پرسنٹ ہوتی ہے ایک دو پرسٹ اور رب کے نزدیک سو پرسینٹ اور خلوص زیادہ ہو تو ہزار پرسینٹ اگر اور زیادہ ہو تو سات ہزار پرسینٹ میرے رب کا وعدہ ہے اور میرے عزیز جی بھائیو اس سے اچھا سودا کوئی نہیں ہے. آپ جہاد کرنے جاؤ اپنے دشمن کو پہلے بتاؤ لا الا الا لا اللہ اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ ہم حملہ کر دیں گے پہلے علم اس کے بعد تلوار فعالمن اللہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسالہ کشید کیا ہے پہلے لا الا باقی کام بعد میں تو ہر بات کرنے سے پہلے ہر کام کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے علم ہر چیز سے پہلے ہوتا ہے میں نے آپ سے میں بات کر رہا ہوں کس کو میں نے پہلے سیکھا علم پہلے بعد بعد میں ابھی آپ نماز پڑھیں گے آپ نے پہلے اس کو سیکھا ہے علم پہلے عمل بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے علم پہلے دعوت بعد میں سبیلی ادعو علی علی. کہا یہ میرا راستہ ہے اس پر میں اور میرے بعد علماء کرام اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن کس بنیاد پر بلائیں گے اعلیٰ بصیرت اس بصیرت کی بنیاد پر اس علم کی بنیاد پر جو آسمان سے آیا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے جہالت کی بنیاد پر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے ممبر و محراب کے مالک کو و دستار کے مالک ایک ادھر بھی دے نہیں پڑا کیا سیکھا شوبتا بازیاں بے وقوف بنانے کے طریقے سیکھے اور یہ قیامت کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انََََََََََ اللہ علم یقب القبد العلم انتظان اللہ لوگوں کے سینے سے اپنا علم چھینے گا نہیں کہ صبح سویا تھا رات سویا تھا عالم تھا صبح اٹھا تو جاہل تھا ایسا نہیں ہوگا بلاکن یکبل بد الاما بلکہ اللہ تعالی علم کو قبض کرے گا علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھانے کے ساتھ حتاب کے عالمن یہاں تک کہ جب علماء نہیں رہیں گے اتخد اناس روسن جو لوگ جہد کو اپنا امیر بنا دیں گے جاؤ اسلامی جماعتوں کے سربراہان کی حالت پر غور کرو اسلام کا نام لینے والی جماعتوں کے سربراہان کی حالت پر غور کرو کیا حالت ہے کتنے پرسینٹ ان میں علماء ہیں ابحز الناسر عروسن جو لوگ جہنوں کو رئیس بنا لیں گے ف آفتہ و فصو علف بغیر علم پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے وہ جہالت کی بنیاد پر جواب دیں گے فد الع خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور آج یہ یہ قیامت کی نشانی بالکل واضح نظر آ رہی ہے ٹی وی بی پر بیٹھ کر فتوے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ سراسر جہالت کے فتوے ہوتے ہیں جماعتوں کے سربراہان اکثریت دین کے علم سے بے بہرا اور جب کوئی پوچھے تو یہ کہنا محال ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں کچھ نہ کچھ جواب دینا ہے اور جہالت کی بنیاد پر جواب دینا ہے اس طرف بلوچستان کی طرف ہزار دو ہزار کلو سفر کر جاؤ کوئی قابل ذکر علماء نظر نہیں آتے ادھر سندھ میں چلے جاؤ پیر بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد کوئی قابل ذکر علماء نظر نہیں آتے اور آپ کو اگر کراچی میں کچھ نظر آتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہیں ہر ایک کا دیکھو کوئی پنجاب سے ہے کوئی سرحد سے ہے کوئی بلتستان سے ہے ادھر سے ہے یہ کیا ہے یہ کہ رجحان ہے یہ علماء کی کمی کا زمانہ ہے یہ قیامت کی نشانی ہے بڑے بڑے خاندان یہ خاندان ہے یہ غزنوی خاندان ہے یہ روپڑی خاندان ہے جو علم کے ساتھ معروف ہوا کرتے تھے آج ان کے بعد ان کی جگہ لینے والے نظر نہیں آتے اور افسوس یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کی ذاتی زندگی پر غور کر کے دیکھ لو ان کی اولاد میں بھی کوئی نظر نہیں آتا بڑے بڑے علماء ان کی اولادوں میں کوئی دین پڑھنے والا نظر نہیں آتا اگلے اگلی نسل کو آپ کیا رہے پچاس سال میں پورا اپنے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ اگر یہ پوچھے گا کہ عزتیں پامال ہو رہی تھی کیا کرتا تھا تو یہ نہیں پوچھے گا میرا دین پامال ہو رہا تھا تو کیا کرتا تھا یاد رکھو اللہ کا دین ہر چیز سے زیادہ اہم ہے اللہ کے دین کی قدر ہر چیز سے زیادہ ہے اس سے زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ان کی عظمت کو سمجھتے ہیں ان پر جان قربان کرنے کو دل چاہتا ہے وہ اس قابل ہیں کہ ان پر جان قربان کر دی جائے جو ان سے اپنی ذات سے زیادہ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا یہ اتنی عظیم شخصیت ہیں لیکن اللہ اکبر یہ عظیم شخصیت وہ دین لے کر آئے اس دین کے بارے میں فرماتے ہیں وہ دت و ان قطر رفیع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ میں اس دین پر اپنی جان قربان کروں اب بتاؤ کس کی اہمیت زیادہ ہے ساری دنیا میرے مستفا پر قربان ہونے کو تیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مستفا اس دین پر قربان ہونے کو تیار ہے کبھی دانت ٹوٹ رہا ہے کبھی ماتھا پھوٹ رہا ہے کبھی چہرہ مبارک لہولہان ہو رہا ہے کبھی قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں گھر بار کو چھوڑا جا رہا ہے اپنے آپ کو رسک میں ڈالا جا رہا ہے یہ سب کچھ کس لیے اللہ کا دین غالب ہو میں چاہتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے پھر زندگی دی جائے پھر شہید کر دیا جائے پھر زندگی دی جائے پھر شہید کر دیا جائے میں بار بار اس دین پر اپنی جان دینا چاہتا ہوں بتاؤ اس دین کی اللہ کے نزدیک کیا قدر ہے اللہ تبارک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مصطفیٰۃ السلام تیری شان اتنی عالی ہے کہ تجھ پر میرا دین بھی قربان ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہ اس پر تو بھی قربان ہو کے ساتھ لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنا ختم ہو شرک ختم ہو دینا میرا دین خالص ہو کر بارز ہو کر ظاہر ہو کر غالب ہو کر اوپر آ جائے سارا دین میرے رب کا ہو جائے جب تک سارا دین میرے رب کا نہیں ہو جاتا اے میرے پیارے حبیب اس پر جانے نشاور کرتے چلے جاؤ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی اہمیت ہے تو اس کے علم کی کیا اہمیت ہوگی اور آج ہم اپنی اولادوں کو اپنی اگلی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں ہر صاحب چاہتا ہے کہ میرا بچہ دنیا پڑھے میرا بچہ ہاں زیادہ ہی دین کا شوق ہو تو ہبل کروا دو ہفت کر لیا بھائی کیوں تاکہ ایف ایس ایف نمبر زیادہ آئے نیت دیکھو اور ہبل کرنے کے بعد اس کو بے دین بنا دیا ہفت بھی بھول گیا ایک آیت کا معنی نہیں آتا بے دین ہو کر رشوتیں کھا کر اللہ کے دین کو بدنام کر رہا ہے کہ میں حافظ ہوں ہمارا ایک ساتھی الیکٹریشن گیا کوئی لوگ اس کو لے کے ہمارے گھر میں بجلی ٹھیک کر دو گیا تو وہ سینما گھر تھا وہ سینما دیکھ کر ان کو واز کرنے لگ گیا واز کر رہا ہے تو ایک سینما کا کارکن کہتا ہے صاحب تو آیت غلط پڑھ رہا ہے تجھے کیسے پتا کہتا میں ہفتے پر زیادہ سے زیادہ دوڑ ہے ہماری کہفت کروا دوڑ بس دینا یہ کافی نہیں اپنے اپنی اولادوں میں ایک ایک بچہ میں آپ سے اس کی بھیک مانگتا ہوں ہونہار بچہ سمجھدار بچہ اچھے نمبر لینے والا بچہ مڈل کیا ہوا ہو یا میٹرک کیا ہوا ہو وہ دو اللہ تعالیٰ کے دین کو تاکہ اللہ دیکھے کہ آپ کے نزدیک دین کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بعد پھر میرا بھی وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو دنیا میں بھی سب سے زیادہ آپ کے لیے آمد بنائے گا اور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے اور پیچھے اللہ لیکیوں کے قسطے بھیجتا چلا جائے گا پہلے پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ نابینا تھے <تصفح> ان کے والد بہت ہو گئے کہتے خواب میں دیکھا بہت اچھے مقام پر ہیں میں نے پوچھا ابا آپ آب اتنے نیک تو نہیں تھے جتنا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کہنے لگے بیٹے میری ساری اولاد درست تھی ان کو تو میں نے دنیا پڑھائی اور تو نابینا تھا تجھ کو میں نے دین پڑھا دیا کہ یہ بیکار ہے چلو اس کو دین پڑھا دو لیکن بیٹے تیری دعوت کی وجہ سے تیری تعلیم کی وجہ سے تیرے شاگردوں کی دعوت کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے میں تمنا کرتا ہوں کاش میری ساری اولاد نابینا ہوتی اور اس وجہ سے میں سب کو اللہ کا دین بڑھا دیا ہوتا ہوں یہ دنیا پچاس سال کی ہے وہ دن پچاس ہزار سال کا ہے اور پھر فریق الفل جنگا وہ فریق الفل اس کا کوئی کنارہ نہیں پچاس سال کو پچاس ہزار پر ترجیح نہ دو اور میں آپ کو سارے بچے نہیں مانگ رہا ہوں نہ آپ دیں گے ایک بچہ مانگ رہا ہوں ایک بچہ مانگ رہا ہوں ہم انشاءاللہ اگر میٹرک نہیں کی تو کروا دیں گے اس کو انٹرویو کروا دیں گے اس کا داخلہ سعودیہ بھی انشاءاللہ بجوا دیں گے لیکن ایک بچے کی بھیک مانگتا ہوں ہر بھائی وعدہ کرے اپنے رب سے کہ میں نے اپنی اولاد سے ایک بچہ اللہ کے دین کو دینا ہے تاکہ ہم سمجھیں اللہ دیکھے کہ آپ کو اللہ کے دین کی کتنی قدر ہے یاد رکھو بہت بڑا کفر کا فلنگ آ رہا ہے یاد رکھو بہت بڑا علم کا لیک آ رہا ہے علم کی کمی آ رہی ہے علماء کی کمی سامنے آ رہی ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور جو لوگ دین پڑے ہیں ان کے ساتھ عوام نے ایسا سلوک کیا ہے کہ ان کی اولادیں اس طرح منہ کرنے کو تیار رہیں یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے تو اس لیے اللہ کے دین کی طرف توجہ دو یہ انبیاء اکرام کا شیوا ہے فرمایا قدم اللہ علومنی اطبا صفیم رسول المنفسم یتلعلم آیا تھی وہی ذکی ام وہی عالم الکتاب الحکمہ یہ نبی کے کام گروائے جا رہے ہیں اس میں وہ تعلیم لوگوں کو دیتا ہے یہ امبیا کی سیرت ہے یہ امبیا کا کام ہے جو اس وقت امبیا کرتے تھے آج وہ غلامہ کرتے ہیں اور جو امبیا کے قدموں کے نشان پر چلے گا اس کا مقام بھی ان کے ساتھ ہوگا انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یا نہ مجھے وہ فلاں والی جنت دے بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ انبیاء کا ساتھ نصیب فرما اور اس کے لیے آپ کو کوئی قربانی دینی پڑے گی اللہ تبارہ و بتا ہم سب کو جو میں نے عرض کیا سمجھنے کی توفیق دے عمل کرنے کی توفیق دے اور جتنا قدر آپ پر دین عمل کرنا واجب ہے اتنا قدر آپ پر دین کو سمجھنا بھی واجب ہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا آپ کو عقیدہ سیکھنا چاہیے آپ کی نماز درست ہونی چاہیے آپ کے حج کا طریقہ درست ہونا چاہیے اس کو آپ کو سیکھنا چاہیے جتنا قدر دین واجب ہے اتنا قدر اس کا علم بھی واجب ہے اس کے لیے اپنے گھروں میں قرآن کھولو فجر کی نماز کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی تین آئے سب اسی تین کو آپ نے پڑھ دیا اسی کو بیوی نے پڑھ دیا انہیں کو تیری بیٹی نے پڑھ دیا تین چار دفعہ دوہرا لیا جہاں سمجھ نہ آئی علماء سے رابطہ کر لیا اگلے دن اگلی تین آیتیں اگلے دن اگلی تین آیتیں گزر جاؤ قرآن حکیم سے اور دیکھنا جو الجھی ہوئی گتھیاں ہیں سلجتی چلی جائیں گی جو مسائل آپ کو مولویوں نے الجھا رکھا تھا وہ سلجھتے چلے جائیں گے اور دیکھو اس کی برکت سے آپ کا دل کتنا اچھا گزرتا ہے اس کی برکت سے آپ کا کاروبار میں کتنی آپ کی اولاد کی اصلاح میں کتنی برکت آتی ہے یہ کام روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا ہے کریں گے انشاءاللہ قرآن بہت بڑا اپنے رمضان میں تب اس کو سارا سال پڑھنے کی ضرورت ہے روزانہ کی روٹین بنا لو اپنے رب سے وعدہ کر لو یا قسم اٹھا لو کہ میں اللہ کی قسم انشاءاللہ روزانہ اتنا قدر قرآن ضرور پڑھوں گا اگر آج کا رہ گیا تو کل پورا کروں گا یہ کرنے سے اپنے اوپر بوجھ ڈالنے سے انشاءاللہ آپ کا اگلا سال قرآن کا سال ہوگا اگلا سال اللہ کے دین کے علم کا سال ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو اس راستے پر لگانے سے آپ کی زندگی بھی بہترین ہو جائے گی آفت بھی بن جائے گی اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے قمانہ